ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ثائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاعك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيه في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله ناخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد وقال عز و جل اذكركم ولا خواتین خطبۂ مصنوعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اس آیت اللہ نے اپنے بندوں کو بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات کا حکم دیا وہ کہا کہ فقرونی اذکرک تم مجھے یاد کیا کرو میرا ذکر کیا کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا وشکرولی ولا تشکرون عمرے شکر گزار بنو اور میری ناشکری نہ نا کرو اس ایت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اہل ایمان کو مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس اللہ تعالی کا ذکر کیا کرے اللہ تعالی کو یاد رکھے اسی لیے ایک مومن کی شخصیت جن صفات سے بنتی ہے ایک مومن کی جو بنیادی صفات ہوتی ہیں ان میں سے ایک ذکر اللہ ہی بھی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی کئی صفات بیان کی تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وذاکرین اللہ كثيرا والذاکرات کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ مرد ہوں کہ اور مومن عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرتی ہیں اور مومن مرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں ایک تو ذکر کرنا اور دوسرا کثرت سے ذکر کرنا. ذکر کرنا تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے لیکن یہاں جو صفت بیان کی گئی ہے کثرت سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو اس زیادہ سے زیادہ یاد کرنا یہ ایک مثالی مومن کی صفت ذکر ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا کوئی وقت نہیں انسان دن اور رات کی کسی بھی گھڑی دن اور رات کی کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے کچھ اذکار ضرور اوقات کی پابندی کے ساتھ آئے ہیں اعمال کی پابندی کے ساتھ آئے ہیں لیکن بیشتر اذکار ایسے ہیں جو اوقات اور اعمال کی پابندی کے بغیر مطلق آئے ہیں کہ انسان وہ ذکر کبھی بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے عابیت میں آنے والے اذکار اثر ایتی ہیں اسی لئے میں عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ, اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر وقت ہم ہاں ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اسی لیے آپ نے فرمایا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں دن میں میں تقریباً ستر سے زائد مرتبے اور ایک روایت میں ہے کہ سو مرتبے تو میں اللہ سے اللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتا ہوں استغفار کیا کرتا ہوں توبہ و استغفار ذکر الہی کی ایک اہم شکل ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کہا کہ اللہ کے نبی اسلام کی تعلیمات بہت ہیں امان بہت ہیں وظاہب بہت ہیں کوئی ایسا جامع وظیفہ بتائیے کوئی ایسا جامع عمل کوئی ایسی جامع نیکی بتائیے کہ اگر میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو وہ نیکی میری نجات کے لیے کافی ہو تو آپ نے کہا لا لسانو کا من ذکر اللہ ذکر اللہ آپ نے کہا تمہاری زبان پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہنا چاہیے اپنی زبان پہ زبان کو ہمیشہ سے ذکر الہی میں سر رکھو ایک مومن کی زبان ایک مومن کی زبان لسان ذاکر ہوتی ہے اس کا دل قلع شاکر ہوتا ہے اس کا دل شکر کرنے والا ہوتا ہے اس کی زبان ذکر کرنے والی ہوتی ہے اس سے اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اگر مومن کو کوئی کامیابی ملتی ہے کوئی اچھی اور کوئی اچھا منظر دیکھتا ہے اس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے اگر اسے کوئی معاملہ پائی سے تعجب ہوتا ہے وہ سبحان اللہ کہتا ہے اور اگر کوئی بہت بڑی بات اس کے سامنے ہو جاتی ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے ابھی دعا حادث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جایا کرتے تھے سفر پہ جاتے ہوئے دوران سفر جب کبھی نشہ بھی علاقہ آئے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے اور جب کبھی فراد کا علاقہ آئے وہ پر چندے والا علاقہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرتے تھے ہمارا ہوتا اللہ اتبارک و کا ذکر آپ نے کہا کوئی مجلس مومن کی کوئی مجلس ہو. کوئی مجل مومن کسی بھی مقصد کے لیے کیوں نہ بیٹھتا ہو وہ بزنس کے لیے کیوں نہ بیٹھتا ہو کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے کیوں نہ بیٹھتا ہو مومن کی ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو یہ مجلس کل قیامت کے روز ہمارے حق میں باعث حسرت ہوگی بھائی سے حسرت ہوگی مومن ایسی مجلس کو یا ایسی مجلس کو یاد کر کے انسان حسرت کرے گا در کر قیامت کے روز جس میں کہ اللہ تعالی کو تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا ہو جس میں الحمد کی بات نہ آئی ہو جس میں سبحان اللہ کی بات نہ آئی ہو جس میں استفد اللہ کی بات نہ آئی ہو مومن کا سر سے ذکر کرتا ہے اسی لئے ہمیں بتایا گیا حادث میں تعلیم دی گئی مجلس میں بیٹھو اور جب بھی مجلس سے اٹھا کرو تو دعا پڑھ لیا کرو سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک واتوبو الیک بھائیو ذکر کے جو بھی کلمات حادث میں آئیں ذکر کے جو بھی کلمات جو بھی سیغے جو بھی دعائیں حادث میں آئیں آپ اگر اور جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے اس کی ربوبیت کا اقرار اس کی الوہیت کا اقرار اس کی عصم و شفاعت کا اقرار اس کی تصبیح ہوتی ہے اس کی پاکی ہوتی ہے اس کی بڑائی ہوتی ہے اس کی بزرگی ہوتی ہے اس کی حمد و ثناء ہوتی ہے اس لیے چونکہ ازکار جو بھی احادیث میں آئے ہیں اس میں سراسر توحید ہوتی ہے اور توحید اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے توحید اس دنیا کی سب سے عظیم نیکی دنیا کا سب سے بڑا معروب ہے دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے سونے دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اسی لیے ذکر چھوٹا سا چھوٹا ذکر بھی اللہ کے نزدیک بری اہمیت کا حامل ہے اس لیے کہ وہ کہنے کے لیے پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن جس حقیقت کا اقرار بندہ کار میں کرتا ہے وہ بہت عظیم حقیقت ہے توحید ہے رب العالمین کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی عزمت ہوتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے ازکار کی بڑی اہمیت بتائی آپ نے کہا کون زمن کنو سلجھن آپ نے کہا کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے بندہ مومن اگر اللہ کو اللہ باللہ کہتا ہے تو اس کے لئے بویا جنت میں خزانے کی گارنٹی اور ضمانت مل رہی ہے بندہ اگر اللہ اللہ کہتا ہے لا اللہ کہتا ہے تو آپ نے کہا سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں نے کیا ہے وہ لا, اللہ, ہے لا اللہ سے افضل کوئی اور ذکر نہیں مثال السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا پرور مجھے ذکر کے کلمات سکھائیے جن کے ذریعے سے میں آپ کا ذکر کیا کروں اللہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو موسا علیہ السلام نے کہا پرور یہ ذکر تو آپ کے سارے بندے کیا کرتے ہیں مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسا اگر ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اوپر اٹھ جائے گا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو کہنے کو تو عام ذکر ہے لیکن کتنا افضل ذکر ہے اس لیے آپ نے کہا افضل سبحان اللہ یوبی ہم آپ نے کہا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ یوبی ہم بھی حمدی ہی کہے اللہ کی شاری بیان کرے اللہ کی تذبی بیان کرے اور لہو تن فی الجنہ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کھجور اور آپ نے کہا جو شخص صبح سو مرتے بے صبح اللہ یو بھی ہم بھی پڑے یا شام سو مرتے بے صبح اللہ یو بھی ہم ہی پڑے آپ نے کہا تو مثل زبد بہار اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر سے کہ وہ سمندر کے کف سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو ایک موقع یاس اللہ صلی اللہ علیہ سن صاحبہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک ہزار نیتیاں کما سکتا ہے صاو نے کہا اللہ کے بھی اللہ کے نبی کمانا تو ضرور چاہیں گے مگر ہزار نیکیاں کمانا کتنا مشکل کام ہے اللہ کے نبی نے کہا بہت آسان ہے بہت آسان ہے کہا سو مرتبہ سبحان اللہ ہم دی کہہ لو سو مرتبہ سبحان اللہ ہم ہی کہا لو ہزار نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی یا پھر تمہارے ہزار گناہ موت کر دیے جائیں گے عمل کتنا چھوٹا اور اس پر ملنے والی خوشخبری کتنی بڑی تو بھائیو سکھ بہت فضیلت والا عمل ہے اسی لیے جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ نے کہا سز کو رکن میرے بندوں مجھے یاد کرو مجھے یاد کیا کرو غفلت میں نہ رہو جو بندے مجھے یاد کریں گے ان بندوں کو میں یاد رکھوں گا حدیث ایک حریف میں حدیث سے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں آپ دی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمام کرتا ہے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں ہو اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں وہ کرونی فی ملائن فی ملائن خیر اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی مجلس میں کر ہے تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی مجلس میں جو, جو بندے جو لوگ اللہ تلوار کی عظمت کا ذکر کیا کرتے ہیں رب العالمین ایسے بندوں کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کیا کرتا ہے کتنی بڑی سعادت مندی اور اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا بندہ اور ایسا ذکر جو کہ تنہائی میں ہوتا ہو تنہائی میں ہوتا ہو یہ بندہ تنہائی میں ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے عزاب کو یاد کرتا ہے اس کی رحمت کی وسعتوں کو یاد کرتا ہے اس کی جنت کا تصور کرتا ہے اس کے جہنم کے عذابات کا خوف کرتا ہے اور یہ ملے جلے جذبات اس کی آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب افراد کل قیامت کے روز جب ساری مخلوق گرمی کی تفشتیں پریشان ہوگی حیران ہوگی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی ساتھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی سائے میں جگہ ملے گی اس میں سے کہا ایک وہ شخص اور اللہ خا ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں جہاں اسے کوئی سننے والا نہیں تنہائی میں بیٹھے اللہ تعالی کی عظمت کا تصور کرے اللہ ذکر کرے اس کی حمد اس کی سنا اس کی کملیائی اس کی بزرگی اس کی بڑائی بیان کرے اور اس کی آنکھوں سے بے سخت آنکھوں نکل پڑے یہ بھی ان سات خوش نصیبوں میں سے رہے گا جسے کل قیامت کے روز خصوصی سایہ نصیب ہوگا ذکر الہی سے انسان بہت سارے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے بہت ساری بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے انسانوں کے شر سرین محفوظ ہو جاتا ہے جنات کے شر سرین محفوظ ہو جاتا ہے بس وہ ہمراہ جنگ احد آدے ہوئی کی بہت مشہور جنگ ہے جنگ بہت ختم ہوئی کیسے ختم ہوئی ستر صحابہ شہید ہو چکے تھے ستر صحابہ شہید ہو چکے تھے باقی جو اور صحابہ تھے ان کے بدن زخموں سے چور تھے زخموں سے چور بدن لے گا صحابہ اکرام اللہ علی مجمعین مدینہ لوٹے تھے اچانک صحابہ کو اطلاع ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمنوں کی فوج جو ابو سفیان کی کمانڈنگ اور قیادت میں آئی تھی آدھا راستہ جانے کے بعد وہ فوج پھر سے پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کرو کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں اور جو غازی بن کے لوٹے ہیں ان سب کے بدن زخموں سے چور ہیں ایسے میں اطلاع ملتی ہے کہ دشمن پلٹ کر وار کر رہا ہے حملہ کر رہا ہے اور اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو نکلنا ہے زخمی بدن لے کر نکلنا ہے قرآن کہتا ہے چوتھے پارے سلح علی عمران میں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے جیسے ہی دشمن کے پلٹنے کی خبر سنی تو صاحبہ کی زبانی يذكر आया کہ حسبنا الله ونعم الوکیل اللہ, عمل اللہ ہمارے لیے کافی ہے والیا ملوقی اور وہ کار کا ہے وہ جس کی بنا دے اس کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور جس کی وہ بگاڑ دے اس کی کوئی بنا نہیں سکتا وہ جس کو فجا سے ہم کنار کر دے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا اور وہ جسے ہرا دے اسے کوئی بتا نہیں سکتا ہمارے بدن زخموں سے چور ضرور ہے ہمارے حوصلے پر ضرور ہے لیکن اللہ ہمارے لیے کافی ہے صابۂ کرام رضوان اللہ علی مجمعین زخموں سے جو بدن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی قدرت دیکھیے دشمن کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ فوج واپس چلی گئی قران کہتا ہے وقال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل لوگا کے ڈرار تھے مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم苏فیان کی فوج رہی ہے فخشوہم لہذا دروح قرآن کہتا ہے کہ لوگوں ان کی یہ خبریں جو مسلمانوں کو پہنچ رہی تھی ان خبروں سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا بلکہ فزادہم ایمانہ عصیت ان کا ایمان اور بڑا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و لعم الوکیل قرآن کہتا ہے نتیجہ کیا ہوا فانقلہو بنعمت من اللہ حسب اللہ, سو کہ اللہ کر انہوں نے جو قدم بڑھائے وہ قدم کامیابی کی سم بڑھے دشمن جو ہے کھڑا ہوا اور مسلمان کافی نعمتوں کے ساتھ لوٹے یعنی ہوئے سفر میں کافی تجارت کر کے منافع کے ساتھ لوٹے مسلمان حسب اللہ نعم الوکیل کا یہ خلیمہ اس کا یہ کرشمہ پہلی مرتبہ نہیں آپ نے تاریخ کے حوالے سے کہا تھا کہ حسب اللہ عمل وقیل، یہ وہ کلیما ہے جس میں تاریخ میں جلائی گئی سب سے بڑی آگ نار کو جو ہے گلزار کر دیا تھا اور گلزار بن گئی تھی ازکار میں انسان اس طرح سے ازکار کے ذریعے سے انسانوں کے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے نہ صرف انسان شیاتی جات جات کے شرور سے انسان محفوظ ہو جاتا ایک روایت ہے مسند احمد میں امام نسائی نے عمل اليوم واللیلہ میں روایت کیا ہے اور حسن درجے کی روایت ہے ابو جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن العمان تمینی سے پوچھا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرط حاصل ہے آپ نبی کے صحابی ہیں کہ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب جنات نے اللہ کے نبی پہ حملہ کیا تھا کیا خو وافیہ مالوں میں جب جناخ نے اللہ کے نبی پہ حملہ کیا تھا تو برہمان نے ہمبشن نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اب وہ تیار اللہ نے کہا بیان کیجئے وہ وافیہ کیا ہے تو الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک رات جنات کی ایک جماعت سازش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکل کھڑی ہوئی پہاڑوں سے آ گئے وادیوں سے آ جائے آ گئے مدینے کے اطراف رہنے والے کافر جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کرنے کے لیے آ گئے اور ان میں ایک تفریح تھا ان میں ایک سرکش جن تھا جو جس کے ہاتھ میں آگ کا تھا وہ شولہ لے کر آگے بڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ دے مارے اور آپ کے چہرے کو جلا دے آسمان سے فوراً جبری لمین تشریف لے آئے آسمان سے فوراً تشریف لے آئے اور آگے کہا کہ محمد فوراً دعا پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو السلام نے کہا کل کہا کہ محمد یہ دعا پڑھیے آؤ کلیما سار ارقو بي خير يا رحمان يا میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے وہ کلمات جو تامات ہیں مکمل ہیں اس کے اور کلمات جس میں اس کی حمد اس کی بڑائی ہو اس کی حمد و سنا ہو اس کی توحید ہو ان کلمات کی پناہ میں آتا ہوں من و بارہ اس کی تمام مخلوقات کے شر سے جن مخلوقات کو کہ اس نے اس کائنات میں پھیلایا ہے ان کے شر سے میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور آسمان سے جو شر ناطل ہوتا ہے آسمان کی جانب جو شر چڑھ گے جاتا رہا ہے رات اور دن میں جو شر ہے اور راتوں کے اوقات میں جو شر نمودار ہوتا ہے راتوں کے اوقات میں جو ظاہر ہوتا ہے ہر کے شر سے میں پنا چاہتا ہوں یہ دعا کا شعلہ ہوا ہوا جو سرکر جن لے کر آپ کی طرف بڑھ رہا تھا وہ آگ کا شعلہ فوراً بج گیا اور جنات کا سارا قافلہ شکست کھا کے بھاگ کھڑا ہوا صحیح سرحد کے ساتھ یہ حجیف مروی ہے دیکھتے ہیں نبی کریم اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بسا اوقات غیر کے بعد مناظر دکھا دیا کرتے تھے جنات عالم میں غائب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عالم غیر دکھا دیا ہمارے ساتھ بھی نہیں معلوم مسلمانوں مامینوں معاہدوں پر جنات ایسے کتنے حملے کرتے ہوں گے ہمیں نظر نہیں آتا ہم جو اذکار پڑا کرتے ہیں صبح و شام کے ازکار ہوں مختلف اعمال کے مختلف اوقات کے جو وظائف ہیں ان وظائف کے شروع کتنے شر جنات کے ہم سے دور ہو جاتے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ذکر الہی بہت بڑی لے کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ حکم بخیر عمال کیا لوگوں میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے امال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے وہ آج کہاں کی کم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تمہارے رب کے پاس تمہاری نیکیوں میں سب سے پاکیزہ کون سی ہے وہ خیر اور کیا میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جو نیکی سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے وہ خیر جو نیکی اس بات جہاد سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد میرے کو دشمن کی گردن مارو دشمن تمہاری گردن مارے اس سے بھی بہتر ہے وہ نیکی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ یعنی اجمعین نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی قالوا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ایسا ذکر جو ہمارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے ہمارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے جہاد سے زیادہ بھی ہے کون سا عمل ہے بتائیے اپ نے کہا ذکر اللہ ذکر اللہ عز یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے بھائیو آدمی جہاں اللہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس مجلس میں اللہ کے حمد اس کی بڑائی اس کی کبریائی کے تذکرے ہوتے ہیں اس مجلس میں اس مجلس کو فرشتے گھل لیتے ہیں چنانکہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اللہ کے حمد اس کی بڑائی اس کی کی کرنے والوں کی تلاش میں جب کبھی انہیں کوئی ایسا مجموعہ نظر آتا ہے ایسی مجلس نظر آتی ہے جہاں اللہ کی توحید کا بیان ہو رہا ہو جہاں اللہ کی جا رہی ہو وہاں فرشتے چلے جاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر چلے آؤ تمہاری ضرورت یہاں ہے اللہ کے جن بندوں کی تلاش میں تم گھوم رہے ہو یہ بندے یہاں بیٹھے ہیں وہ نو فرشتے आते हैं और उस مجلس को ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلس کو گیم لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرشتے کیسے ہیں یوں ویحمدونک ویکبرونک وہ احمد اونک تیرے بندے تیری تصویر بیان کر رہے ہیں تیری حمد و ہم کر رہے ہیں تیری بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا وہ ہل رہا میرے بندے جو میری بڑائی بیان کر رہے ہیں میری چوریائی بیان کر رہے ہیں میری تعریف کر رہے ہیں کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہیں گے نہیں پرور دیکھا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہے گا اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا فرشتے کہیں گے اگر وہ آپ کو دیکھ لیں گے تو مزید اور زیادہ آپ کی شبلیائی اور ہم دوسترا بیان کریں اللہ تعالیٰ کہے گا اے فرشتے بتاؤ میرے یہ بندے جو جمع ہیں کیا چیز مانگ رہے ہیں مجھ سے فرشتے کہیں گے پرور وہ تج سے جنت مانگ رہے ہیں فریش اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہیں گے پرور دگارہ نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں گے تو فرشتے کہیں گے اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں گے ان کے ساتھ میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور وہ مزید گر اوزاری کے ساتھ تیری جنت کو مانگنے لگی اللہ تعالیٰ کہے گا میرے یہ بندے کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں پر اس سے کہیں گے پرور تیری جہنم سے پناہ چاہ رہے ہیں تیری جہنم سے پناہ سار ہے اللہ تعالیٰ کہے گا میرے ان بندوں نے میری جن جہنم کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے پرور دگارہ نہیں اللہ کہے گا اگر جہنم کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا تو رشتے کہیں گے پرور دگارہ اگر تیرے بندے تری جہانم کو دیکھ لیں اور زیادہ رونے لگیں گے اور زیادہ پناہ گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گوا بنا کے کہے گا ارے فرشتوں گوا رہنا آج میں نے اس مجلس میں جس میں بندے شریف ہیں سب کے اس کو میں نے معاف کر دیا ہے بخش لکھتی ہے تب یہ فرشتہ کہے گا کرو دیگانا اس مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیرے ذکر کے لیے نہیں کسی کام کے لیے گیا تو کے اسی بیٹھ گیا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا ہم عشقہ بھی تو ہم بھلے سے وہ میرے ذکر کے لیے نہ آیا ہو اپنی کسی ضرورت کے لیے گیا ہو کسی سے ملنے کے لیے لیکن اس مجلس میں یہ ایسی مجلس ہے ان کے ساتھ ملنے والے کے حق میں بھی میری بخش ثابت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والے کے حق میں بھی میری بخش ثابت ہو چکی ہے غور کیجئے محترم بھائی یہاں ذکر سے مراد آپ کو یہ شبانہ ہے جو صوفیہ حضرات اجتماعی شکل میں ذکر کرتے ہیں وہ ذکر مراد نہیں بلکہ یہاں ذکر سے مراد ایسی مجلس جہاں اللہ کے ایسا بیان ایسا واق ایسا خطبہ ایسا درد جہاں اللہ کے ہم اس کی بڑائی اس کی کبریائی ہو رہی ہو اس کو آپ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی سمجھ سکتے ہیں معاویہ بھی <سلام> نبی سفیا نبی اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صاحب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحاب کرام نبی کریم صلی اللہ آئے. آگے کا کیا کر رہے ہو اس مجلس میں تم صاحبہ ہم جو ہے اسلام کی سجی نعمت کو یاد کر رہے ہیں زمانے جاہیت میں اللہ نے اور اسی جاہیت سے ہمیں بچایا کفر کفرزنا ماحول سے شرک سے بچایا اس نے ہمیں جو ہدایت دی اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے حبیض صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبھی ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے اس مجلس کے ذریعے سے فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے یہ فرشتوں میں فخر کرا اللہ تعالیٰ قطر بھائیوں ذکر اللہ اسلام جبان سے ہونے والا ذکر یہ آیتی مجلسیں جہاں اللہ تعالی کی حمد و سنور کی بریائی ہوتی ہو ان مجلسوں میں شریک ہونا انسان کے لئے اس قدر باعث ہے جو سواب ہوتا ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی بہت سارے شرور سے محفظ ہو جاتا ہے اور اخری اعتبار سے بھی بڑے درجات اس کو ملتے ہیں انسان مختلف مسائل مختلف مصیبتوں اور مختلف ٹینشنوں میں گرا رہتا ہے اور انسان کو ایک ایسے علاج کی تلاش رہتی ہے جو اسے غم سے نجات دے مصیبتوں سے نجات دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان پر بھی کوئی غم جس مسلمان کو بھی کوئی غم لاے ہو کوئی ٹینشن لائے ہو کوئی مصیبت لاے ہو اور وہ غم کے لاحق ہونے کے بعد یہ تو آپ کیا ہوا اللہ تو واضل عبدك واضل عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عجل في قضاوك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته واحدا من خلقك او استعترت به في علم غير عندك هم تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور الصدري وجلاء اذني وذهاب عمي وغمي اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ اللہ وسلم جو مسلمان بھی یہ ذکر کو پڑے گا نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا اس کے ٹینشن کو دور کر دے گا بلکہ غم کی جگہ اس کو اس کی زندگی میں کوئی خوشی لائے گا غم کو دور نہیں نہیں کرے گا غم کو دور کر کے اس کی جگہ کوئی خوشی لائے گا اللہ تعالیٰ کتنی بڑی دعا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندے کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیرا ہر حکم مجھ میں جاری ہو ساری ہے تیرا ہر فیصلہ مبنی بر انصاف ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اپنا نام رکھا ہے یا تو نے آسمانی کتابوں میں اپنے جن ناموں کو نازل کیا ہے یا اپنی مخلوقات میں سے ایک مخصوص لوگوں کو تو نے وہ نام سکھائے ہوں یا تیرے وہ آسمائے حسنا جن تیرے سوا کسی نہیں تیرے ہر طرح کے اسماء حوصنا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سجانل العظیم فل قلبی کہ قرآن مزید کو میرے دل کی بہار بنا دے وہ نور صدری میرے سینے کا نور بنا دے میرے سینے کی روشنی بنا دے وہ جلا حا حمی و غمنی میرے ہر کنشن میرے ہر مصیبت میرے ہر غم کو دور کرنے والا بنا دے یہ تو درد جو دعا تھا جو بندہ بھی یہ دعا پڑے اللہ تعالی اس کو کوئی خوشی ضرور نصیب کرے گا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کربلا ی ہوتا جب بھی کوئی تکلیف لا ی ہوتی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ذکر جاری ہو جاتا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب الارش لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارش الكريم جب بھی کوئی کر اور مصیبت لاحق ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر آپ کا ورد زبان ہو جایا کرتا تھا اس لیے ہماری مصیبتوں ہماری ٹینشنوں اور ہماری آفتوں کا بہترین علاج اللہ نے ذکر الہی میں رکھا ہے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے اوپر جو قرض کا بوجھ تھا اس کی شکایت کی کہا کہ میرے اوپر بڑا قرض کا بوجھ ہے ذرا میری مدد کریں میرا تعن کریں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں ایسا ذکر نہ سکھاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرنے لگو مطلب یہ کہ کوشش کے ساتھ قرض کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ اس ذکر کا اہتمام ہو اس دعا کا اہتمام ہو تو علی بھی نبی تاری رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا سارا قرض ادا ہو جائے گا اگر سے کہ وہ پہاڑ برابر کیوں نہ ہو کہا کیا ذکر ہے علی بن نبی تاریخ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا اللہ عمدی الا لیکان آرانی وہ امنی بھی فہل کا من پر وغارا تو مجھے اپنی الان روزی دے دے اپنی الان روزی دے دے حرام روزی سے بچا لے وہ املی نی بھی فضلی کا امن اور اپنے فضل سے نواز دے اور اپنے فضل سے نواز کر مجھے ساری دنیا سے بے نیاد کر دے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ آئے مجھے اپنے فضل سے نواز دے میں صرف تیرے فضل کا محتاج ہوں تیرے سر کا بھگاری ہوں اور مجھے ساری کائنات سے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے سرجما دعا کا علی بھی نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا اہتمام کرو گے تمہارا قرض زدہ ہو جائے گا پہاڑ برابر بھی کیوں نہ عموماً ایسے اذکار جب ذکر کیے جاتے ہیں ایک سوال بہت سارے احباب کے ذہن میں آتا ہے اتنے طویل طویل اذکار اتنی لمبی لمبی دعائیں یاد کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے ہم کیسے کیا کریں بھائیوں یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یاد کر کے ہی پڑھیں یہ اہم ادکار کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی دیکھ کر پڑھنے سے بھی حاصل ہوگی ہمارے ہر گھر میں بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے جیل میں دعاؤں کی کتاب ہونی چاہیے الحمد ہم نے بڑی تحقیق اور جان پہچانی کے بعد صحیح آادی صحیح دعائیں غریب دعائیں سب سبلت کر دی صحیح دعاؤں کے مزوے چھوٹے چھوٹے سائز میں سب آ چکے ہیں ہمارے ہر گھر میں ہر کمرے میں ہر گاڑی میں ہمیں ہمیں سے ہم شخص کے پاس اذکار کی یہ کتابیں ہونی چاہیے آپ اگر یاد نہیں کر سکتے دیکھ کر تو پڑھ لو دیکھ کر پڑھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اور پھر یاد نہ ہونے کا شکوا بھی اپنی جگہ پہ جائے دنیا کے لیے ہم کتنی محنت نہیں کرتے ہیں کوئی ایگزام ہوتا ہے ایس ایس سی کا ایگزام ہو پلس کا ایگزام ہو یا انجینئرنگ کا ایگزام ہو ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے نوجوان کتنی محنت نہیں کرتے موٹی موٹی کتابیں یاد کر کے دکھاتے ہیں کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور دین کی جب بات آتی ہے تو محنت کیے بغیر کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہوتا ہے یاد کر کے دیکھیں اور محنت کرے محنت کرنے سے کون سی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اللہ ابار و تعالیٰ کی محبت کا, جذب... کا جذبہ دلوں میں لیے ہوئے اس کے آزاد سے بچنے کا جذبہ دلوں میں لیے ہوئے اللہ کی محبت اور دینی جذبے خلوص کے ساتھ آپ اذکار کو یاد کریں دیکھیں انشاءاللہ شاء اللہ کی مدد آپ کے کیسے شامل ہے حال ہوگی اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی بتا دا چلو کہ آج مارکیٹ میں بہت ساری منگڑت دعا بھی من گھڑت بھی ملتے ہیں لوگ بڑے سوکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اذکار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اثکار آپ سے ثابت شدہ دعاؤں کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے اثکار لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی عبارت ہے ان کو جو ہے یاد کرتے ہیں بھائیو یاد رکھنا اللہ کے نبی سے جو دعائیں جو اذکار ثابت ہیں یہ جامع دعائیں یہ جامع اذکار ہیں لہٰذا کوشش اس بات کی کرو کہ نبی کریم صلی اللہ سلم سے ثابت شدہ کا اور دعائیں ہی ہم کھڑا کریں وہی آگے ارباب سسو سوفی جو لوگ قائل ہیں ان کے پاس ذکر کے سلسلے میں بناخ ہیں ذکر کی مجلسیں جمتی ہیں استعمال ذکر ہوتا ہے اور اللہ اللہ کی زربیں لگائی جاتی ہیں یہ سب تبدیدات ہے یہ ذکر انسان کے لیے سے نجات نہیں باعث وکال بڑھے گا اور اس سے بڑی آفت یہ ہے کہ ان لوگوں نے تصوف کے جو سلسلے ہیں تصوف کے جو مختلف شاخیں ہیں ان شاخوں کے اعتبار سے اذکار کو بھی تقسیم کر رکھا ہے اگر کوئی سلسلے نقش بندی یا کوئی نقش بندی ہے اس کے اپنے اذکار الگ کوئی اگر جیلانی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اس کے اذکار الگ کوئی اگر رفائی سلسلے سے تعلق رکھنا ہے اس کے اذکار الگ کوئی اگر سی سلسلے سے تعلق ہے اس کے تصوف کی جتنی شاخیں ہیں ہر شاخ کا ذکر الگ الگ ہوتا ہے اور جس شہر کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں گے اور اس کا جو طریقہ ہوگا اگر وہ نقش بندی ہوگا بیت کرنے والا بھی نقش بندی اذکار کا پابند ہوتا ہے نوزب اللہ یہ سب بدات ہیں خرافات ہیں شریعت نے ارکیز ارکیز اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے جو ذکر ہے وہ سارے مسلمانوں کا ذکر ہے بڑے سے بڑا مسلمان پکے سے پکا مومن اور ادنا سے ادنا مومن سب کے اذکار ایک ہیں ذکر کو شریعت نے اس طرح بانٹا نہیں ہے کہ فلاں ہلکا فلاں کا ذکر کرے فلاں ہلکا فلاں کا ذکر فلاشا فلا یہ سب جو ذکر کے سلسلے میں پیدا شدہ وہ پلاتے ہیں جو حضر باب سسر نے ایجاد کر رکھی ہے یہ گمراہی ہے اور انسان اس راستے سے اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جیسے میں نے کہا ایسا ذکر باعث نجات ہونے کے بجائے باعث عذاب ہو سکتا ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے رب العالمین سے دعا کے پرورزگا کہنے والے کو سننے والوں کو تو فی فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالی کا جو طریقے ہیں رب ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے بار اللہ بارک اللہ